السلام علیکم رب والصلاة والسلام اللہ علی اشرف الانبیاء و سید سیدنا محمد اجماعی مرادران اسلام الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیر عرب کے احوال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات اشارات ارحاسات اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت با شہادت با برکت و با رحمت اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاد اور زمانہ رضات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا عبد المطلب کی کفالت عبد المطلب کی اس کے بعد موت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابھی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام اللہ کے کعبے کی تعمیر اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب یہ تمام مراحل تقریبا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح اور ابھی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک پچیس سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہو وہ چالیس سال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکی زندگی میں ہیں یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے کو علماء کا اختلاف ہے لیکن راج قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوں اب اس میں تو اختلاف ہے کہ نو تاریخ تھی یا بارہ تاریخ تھی لیکن مہینے میں کوئی اختلاف ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں یعنی ہم نے ابتدا کی اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بآساڑ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے ایک ہے نبوت کا فیصلہ یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ایک ہے نبوت کے وقت بے ست کہ آپ کو نبوت کب ملی کس دور میں ملی تو وہ اب جون جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جون جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ چالیس کے قریب آتا جا رہا ہے تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ چالیس سال سے قبل ہی نہیں مل ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو چالیس سال کے بعد دی جاتی ہے الا بعض خسائش ہیں بعض بقائے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے یا, یا علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آطان الکتاب وجا علی نبی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے ورنہ بے صدقہ جو زمانہ ہے وہ چالیس سال کے بعد اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ چالیس سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اب انسان عطا بلرا شدھ ہوا بلرا ارب عین سر اب اپنے انتہا پہ پہنچا اب کوئی چیز بڑبڑتی نہیں اور آکل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس چالیس کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہی ہیں کہ جیسے اللہ نے موسیقام کے لیے پر جو یعنی وقت مقین فرمایا چالیس رات یعنی اس چالیس کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے چالیس حدیثیں یاد کر لیں تو وہ اولابا میں شمار ہوگا وہاں بھی چالیس حدیثوں کا چالیس کا عدد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماز سے نہ رہ جائے یعنی باقاعدہ جواب کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ چالیس کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا کہ جب انسان کا وہ مادہ ہے تولید جو ہے وہ دکھ انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ کرارے مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراحلاتے ہیں کہ نطفا ہے پھر القا ہے پھر مسکاہ مسقتاً خلقن المسط اضامن رحمن سمن شانہ خر تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی چالیس چالیس دن کا وقفہ ہے ہر چالیس دن کے بعد ایک تبدیلی ہے اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی چالیس دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ چالیس سال میں تبدیلی آتی چینج آتا ہے جب چالیس سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازمن بدلے گا. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور چالیس دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی تو اب کیوں جو چالیس سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رویائے صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب اور ایک روایت بھی, بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنا سے وہ فرماتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جرو یاد ایسے تھے فالق ہے کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے اس سورج کے وجود میں کوئی شو نہیں ہوتا دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات سادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا کہ جیسے دن ہو گیا جیسے سورج چڑھا کیونکہ یاد رکھیں کہ رویہ جو ہے خواب جو ہے اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ایک تو ہوتے ہیں احلام کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دوہراتے رہے کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی اپنے احباب سے کسی مسئلے کی تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آئی ایک تو خواب تھی سو اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہو کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا یہ بھی خواب کی ایک قسم اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقت میرے اللہ کی طرف سے ہوتے وہ خالص رحمانی ہوتی اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں عباد اللہ الصالحین ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں اور خاص طور پہ آقا انعام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام اسمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہ بیٹھا ہوا تھا کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزرتی وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں سمجھتے یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا یا شادیوں میں کوئی قصے کو اسے قصہ سن لینا یا شادیوں میں کوئی دفت شک کو بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں نبوت بھی نہیں ملی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے کیا رسوم ہیں کیا طریقہ کار ہے لیکن حضور فرماتے ادور سرماتے غالب اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکلایا شادی ختم برات ختم لوگ چلے گئے حضور اکیلے سو سورے تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی اضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے ایک لمحہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے پہ سوچیں تو اس پیغمبر کا رویا اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتا کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا اللہ نے پیرا لگا دیا ہے شیطان کو تو طاقت ہی نہیں تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا اور خواب کے زمین میں ایک بات یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے کیا معنی کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے افطرا اللہ ہے کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے بیچ سانپ دوڑ رہا ہے اونٹ دوڑ رہا ہے کوئی مار رہا ہے کوئی کھا رہا ہے ڈرانے والا خواب تھا تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور میں کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور لاہ قوت الا اللہ بل علی العظیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں نہ بھائی پر نہ بیٹے پر نہ باپ پر نہ اپنے پر نہ پر فرمایا کسی کو نہ بترائیں نہ تجرب ہوا بدا کبھی آپ کو نقصان نہیں دو باتیں اور تیسری بات خواب میں یاد رکھے ہیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یز الا اللہ علی حبیب او لبیب اپنے کسی دوست کو ذکر کرے اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے کیونکہ ارویہ اللہ رجر اکبر حضور نے فرمایا کہ رویہ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو پر دائوں کرے گا تو دانا گر جائے گا جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر تو جب آپ کسی لبیب پر کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھی میں حل نہیں کر سکتا فلا آدمی کے پاس چلے تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی فاہی ہوتی ہے یعنی جیسے تاہی میں شک نہیں اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کچھ حکومت کیونکہ نبی معصوم شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا اسی لیے نبی بھی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے آ. یعنی ایسی حقیقت اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم من النبوت منت المبشرات لہ او کما صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی اللہ نے دروازہ بند, بند اب کچھ نہیں بچا ہاں مبشرات ہیں خواب ہیں کہ کبھی ایک صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے اور آپ نے گرمایا کہ رویہ جو ہے جز ستن جزعن من ستنو کہ تقریباً یہ چالیسواں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے یعنی چیسواں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پھر نبوت بند تو تو نہ ہوئی چلو نہیں ہی صحیح. دشمن انتظار میں ہو مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہو باطل فرقے جو ہیں وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پانچ سماعت فرمائیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچواں حلقہ سماعت فرمائیں قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا پھر اس کو پھیلانا یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی سلسلہ انہوں نے شروع کر دی آیات کو بدل دیتے اگلی پچھلے کے سال لگا دی آگے پیچھے الفاظ کر دی یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے جیسے پہلے دور میں پہ بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا لیکن یہ بات غلط ہے اس لیے کہ جز پر کبھی پل کا اطلاق نہیں ہوتا ہمیشہ یاد یعنی اگر آپ جا رہے ہو اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے حالانکہ ہے تو جز اس کی ہے تو اسی کی جز اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے لیکن جز کا اطلاع کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی جیسے ایک بیوی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر بھی پھر میں مزہ آ رہا ہے کیا تم انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے آپ اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ یہ تو بڑا غبار خواب اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی اور اس کی تعبیر جب عظب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رو پر علماء نے تو کتابیں لکھی مستقل کتابیں یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے اس پر علماء نے تعلیفات کی ہیں کتابیں لکھی ہیں بات اور پھر فن رویا جو ہے تعبیر رویا یہ مستقل ہے اسی لیے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربینائے تعدی سے نعمت کی تھی اللہ منی تعبیر اللہ حادی کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو حضرت ابو بکر بھی نے تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھتا اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علبا نے کتابیں لکھی اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین کی۔ وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب فلم یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک دست ہے انگاروں کا بھرا ہوا اس میں انگارے دیکھ رہے ہیں وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا خواب بتایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے آپ کو بہت دولت ملے گی ہیرے جو ہے ملیں گے چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک رست ہے ڈوئے کا اس میں انگارے بڑک رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی تو تو آپ کے طلبا نے آپ سے پوچھا کہ خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے لیکن ایک آدمی آج سے چار مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہی جوائر ملیں گے موتی ملیں گے پیسے ملیں گے اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا خواب تو ایک جیسا ہے انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے آگ مضر نہیں ہوتی ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں ان دعوت و ابی ابراہیم میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں وہ ان بشارت و عقی عیسا میں اپنے بھائی عیسی علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں وہ انا رویا امی اللہ اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہ اسی طرح ہر نبی کی ماں جو ہے وہ خواب دیکھتی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تھا مجھے کوئی نظر نہ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلاء اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت کیا آنے لگی کہ الگ خلوت یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے اپنی یکسوئی کے لیے اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حراء آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ گارے حراء جب علی نور کی سے کہتے ہیں تو اسی کے اندر گارے حراء ہے اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے اور ویسے غار حراء پہ جانا اتنا مشکل نہیں ہے جیسے غارے سور پہ جانا اتنا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے غارے ہی راہ پہ کوئی اتنا مشکل نہیں اب تو راستہ بھی موجود ہے پہلے دور میں تو راستے بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خلیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا سے کچھ اپنے لیے زیادہ راہ لے لیتا کچھ پانی کی مشکیزہ دم دم کا لے لیا کچھ ستو لے لیے کچھ چنے لے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے لی اور پھر گھر میں چلے گئے اور آٹھ آٹھ دن دس دس دن اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی ادور پاکار سے نہیں ایک ایک پہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی نہ راستہ نہ کم کمیں نہ روشنی تنہائی کالے پہاڑ پھر اکیلا جا کے گھر میں رہیں اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک تو وہاں نہ روشنی ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی حضور فرماتے ہیں حک بھی بائی دی ہے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہ کیونکہ اللہ تبارک بتارا وہ بروردیگار عالم جس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا رسالت کا نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کر رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ کبھی آپ کی بچپن میں کبھی طور رضاعت میں کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے باہر سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ایک نبوت رسالت یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالیس سال میں کسی کو آپ نے گالی دی یعنی آپ انداز تھا آپ غار میں بیٹھے ہیں اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے ہر طرف پہاڑ تھے اچھا قابط اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی کو بحث ہے اور اول جبل ابل الارض سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی کو بحث ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ و تعالی کی حکمتوں میں سے حکمت کہ نیچے والا ہے اور یہ خدا ہے یہ کہلاتا ہے اسی جنت الم یہ اونچا طرف اور دیکھیں گے جب کے لیے آیا تو غار ہرا کا انتخاب ہوا اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو ہے تو, اب نزول ہے تو پھر یعنی سور کا انتظام کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھیں. علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بتا حقائق ہیں یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانا نہیں کہ غارے ہیرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبت نظر پڑتا یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے بلڈنگیں آ گئی حالات بدل گئے بدل گئے ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا اور غارے سور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا دونوں طرف سے اللہ تبارک نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف دے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے اور کسی غریب کی مدد ہوتی کسی بیوا کی کسی یتیم کی کسی مسکین کی یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم میرے پاس آئے لیکن بہت ہی حسین تھے اور بہت ہی غبط تھا آپ کی طبیعت پہ آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا تو بیوی بی خدیجہ کروا دیے میں تو پریشان ہو گیا میں نے کہا حضور کیا بات کیوں آپ غم حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی نہیں اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا باتیں تو بی, بی خدیجہ نے کہا کہ لا تازن یا رسول اللہ کیوں کوئی ہم کر رہے تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتے داروں کو بھی بلایا اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف اور بعد روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی تھی اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت اس لیے بجا اصل یہ تھی کہ ابھی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا کیونکہ ابھی طالب جو ہے وہ بہت صحیح آ جیسے عبد المطلب صحیح اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی اور سرداروں پر تو صاف بات ہے اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا زم کا پلانا حجاج کی خدمت کرنا امور کو سنبھالنا ہر فریادی کی فریاد سننا ان کی اعانت کرنا ان کی مدد کرنا تو ان کو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے تو حضرت ابیتا یعنی ابھی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکے تو اس وقت ابھی طالب کے کچھ عزیز کچھ رشتے دار بنو طالب جو تھے بنی ہاشم جو تھے وہ کٹے ہوئے ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ رسول انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی طالب کے پاس چلیں ابھی طالب کے پاس آئے ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے اور بنو ہاشم کا ناک ہو تمہارے سامنے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے کہ مختلف گھر ہیں ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا وہ اس گھر میں رہے گا کھائے گا پیئے گا آئے گا آپ کے پاس تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اچھا فتر کولی اکیلا میرا ایک بیٹا اکیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقی بچے ٹھیک ہے تم بھی تو چاچے ہو خالہ ہو مامو ہو عزیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تم لے جاؤ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ اس وجہ سے تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے تو جب سارے رشتے دار آ ابو بکر بھی آ ان کے غلام بھی آ اور رشتے دار بھی آ تو بی بی خدیجہ نے میسرا کو حکم دیا کہ اندر سے تیرا وہ دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہے لے آؤ اور حضور کے سامنے اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے یہ کاغذ کی چیزیں کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی ہوتا تھا یا درہم یا دینار اس کے نام مختلف ہوتے تھے ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی دیتا. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا یہ بھی ایک دراصل بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی وہ لوگ اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے کیونکہ صاف بات ہے نا جی پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا پرس میں آپ نے نوٹ چھاپی چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے آخر مر گئے لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے جاتے سونا چاندی جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے چالیس سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں دس ہزار روپئے حق مار دوں گا تو آج اس دس ہزار کی کیا حیثیت ہے جناب اس وقت تو دس ہزار چالیس سال پہلے تو دس ہزار ایک بہت بڑی بات تھی لیکن وہ آپ نے ادا کیے چالیس سال بعد اب تو وہ دس ہزار یا یعنی دس روپے کے برابر بھی نہیں رہے اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے وہاں اعداد جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں کہ جب بھی حق مار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو چاہے نقد ہو یا ادھار ہو لکھا جائے کہ دس تولے سونا یا بیس تولے سونا تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے محض تلا اب تک لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے ایک لاکھ روپے مار دے دی اور آج آپ ایک لاکھ روپیہ دیتے ہو سات ہزار ریال بھی نہیں بنتے سات ہزار ریال سے وہ کیا کر لیں بےچارے تو بار سورت میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدی نے حکم دیا تو میسرا غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مرقین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری اور اس کے بعد بی بی خدی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے ہے آپ غریبوں میں تقسیم آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اداس کیوں ہوتے ہیں لٹا دیں آپ مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریب حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا وہ رحمت جہاں اسے دنیا سے کیا تھا تو آکا انعام دار صلی اللہ علیہ و سلم تسلیم کسی کسی فرماتے ہیں کہ میں کار میں بیٹھا تھا عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے اور جب وہ میرے پاس آیا آ کے اس نے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اے کلا اقلا بس میں ربی کلری خلق بن الک اقرا الری علام بل قلم الم السان عالم یا اس نے کہا کہ اکرا پڑھو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نے ویسے کہا تھا پڑھو تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی یہ دور عرب ہے اور جب ریلوی عربی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا مَا کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں اس لیے محدثین کے نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ ایک اب حضور نے کہا کہ ماں آنا بے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں میں کیا پڑھوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں اس میں کئی حکمتیں تھیں علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو خود بنایا ہو لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا ادیب بڑے سے بڑا شاعر بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ماں <بِقَارِئن> میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا ترا یہ حضور پڑھے حضور نے فرمایا ما انا کار ان میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا عرض کیا حضور پڑھیں آپ نے فرمایا ما انا ان میں پڑھا ہوا نہیں اب حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود بمنی زمتن کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا اللہ اکبر اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک اور میرے بدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا تو اب یہ نکاح جو ہے لقاء نور مال بشر اور اس نچنے کا اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر میں نے پڑا اطراب ربی کلری خلق تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا روم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں علوم جو ہے کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ باتیں ہیں جن کا بقائ اور حقائق سے تعلق ہے جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا سہارنپور کا ایک واقعہ ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں بہت بڑے محدث سے زماں گزرے ہیں ساری زندگی جن جی حدیث مبارک کی خدمت کی اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ شیخ الحدیث مولانا تکری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعم دے بند کے اولا آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالمدے بند کے امتحان لینے کے لیے کیونکہ دینی ودارے سے آپس میں امتحان ہوتے تھے کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا یہ ڈگری ہیں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے تو متماع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ کرنا بن جائے اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی, دی, دی جا کے نوکری کرنے کا بہت ہمارا مشن جو ہے وہ ختم <سؤال> اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان کو آتا ہوتا کچھ نہیں ان کے پاس ڈگری تو ہوتی آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے ڈپلومہ ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے شاید وہ بھی نہ کر سکے لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری ہے اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا آج آپ نے دیکھ لو نا جی ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں اب وفاق البدارس کی صنعت جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی سب لوگ سکونوں میں چلے گئے علم ختم سکونوں میں بیٹھے ہوئے وہی وہ پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی اے حکا کا کتا انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل یہ اے ال الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نہیں یہ حج ہج کیوں پڑھاتے ہیں سے حکا ہی پڑھانا تھا کعبہ کیوں پڑھاتے کاف سے ہم نے کتا ہی پڑھانا تھا جو کہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے لغت نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا سے بیت اللہ نہیں بن سکتا عالف سے اللہ نہیں بن سکتا میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا کیا وجہ ہے اگر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وصاب وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء لمایت بند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلا طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیرہ مد صاحب سارم پوری کی خدمت پہ رہتا ہے ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے کپڑے دھوتا ہے گھر کا کام کرتا ہے پڑھتا زیادہ نہیں تو اب جو ممتحن تھے اور ممتحن بھی گون تھے شیخ الحمد ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا ممتحن وہ تھا سینے والا ممتن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کلال نہیں لکھ سکا سب نے اس سے نقل کیا جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے اور انہوں نے کہاں لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں کوئی مرجع نہیں کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں بس اپنے دماغ کے دور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی شیخ الاسلام ابن تعمیر نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھے تھے سارے قرآن کی تفسیر کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے قلم وہ نہیں دیتے کیا کریں تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ آ جو کولے شوہر بچے ہیں نا وہ لے آیا کرو وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار کو لکھتے رہتے جیل ختم ہوئی تفصیل ہے قرآن ختم ہو ان کے بعد میں ڈگری ڈگری نہیں تھی بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو ڈگری نہیں تھی تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شاکل اندر سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا بخاری شریف کی حدیث کا ایک خشک ترین سوال پوچھا بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا شی عل فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں انہیں کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں میں کوئی کر رہا ہوں میں کوئی حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جواب تو ایک مولوی ہی نہیں دے سکتا بچہ کیسے دے سکتا ہے تو اس طرح بھی قلو منتقل ہوتے تھے ح کہ بعض عراقی کے علامات اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ متبرہ میں شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مقدمہ میں اور پڑھا رہے ہیں تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں آپ کچھ کہہ لیں آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے اس کو بریف کر دیا جاتا ہے اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی نکال کے دکھا دو مجھے وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے کہ اولڈ مین کوئی آدمی پوچھ لے کہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے بوڑھا ہے کدھر کلی میں رہتے یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے کیوں کہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف دماغ میں بیٹھی ہوئی بات اس के کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائیں بےچارا اس کے لیے تو داڑی والا آدمی عجیب نظر آتا وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا لیکن ان چیزوں کا پتا ان دو بالوں کی قیمت کا پتا قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ حاصل پھر اس طرح جب لکھا ہوا ندی جی جب کا حضور سے زمنی زمتا اور کہا کرا بس میں ربی خلق حضور نے پڑھا اور اس کے بعد دو فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی اتاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور حیبت ہے اور ایک روب ہے میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی بعض اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائی اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ مہو شدید القوا لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمانوں اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبری علیہ السلام حضور کی بے ست سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے السلام علیہ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے آج بھی وہ گلی موجود ہے آپ مروہ سے جب جائیں گے معلّہ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے زگاگل حجر کہ بھائی وہ زگاگل وہ حجر والی گلی کون سی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغل حجر ہے تو اس کو زگاگل حجر کیوں کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا ان حجر ان بے مک بخاری شریف میں اور میں آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا صلاة یا رسول اللہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا یعنی یہ لفظ نہیں ضروری مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا تھا پتھر نہیں سلام کہتے تھے اور کیوں نہ کہیں ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں اب شری اب شری یا قد حملتے تھے مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچ اور یہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلیل کو دیکھا اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ اسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقا جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے وجہ کیا ہے آپ دیکھیں نا یہ آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں کیسے اس شعا کا مقابلہ کریں تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا جو وہ تو نوری مخلوق ہے اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا آپ دیکھیں نا جی جیسے اب یہ بتیاں جل رہی ہیں کیسے نور نظر آ رہا ہے لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اس میں کوئی ایشو وہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری اللہ علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا یاد رکھیں ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام کوئی ادو کوئی مستشرک کوئی یہودی کوئی نصرانی کوئی وسنی کوئی ہندو کل کو یہ کہے گا جی کیا پتہ جو کہ پڑھایا تھا خلق پتہ نہیں وہ کون تھا حضور نے اس کو جانا تو نہیں حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو ٹھیک تھا نہیں تو اللہ نے صرف لکھا نہیں لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی اور رویت دو دفعہ ہوئی اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وہ دیکھنا چاہتا ہوں کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یار رسول اللہ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے یہ محلہ جو جیاد ہے اور جبریل سامنے آیا تھا کہ پورا افق جو ہے افق کا بنا یہ جو آسمان و زمین تک آپ خلا نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا افق بھر گیا حضور بے ہوش ہو کے گر گئے اسی کو قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اور اس نے کہا کہ انت رسول سورتا وانا الجرا محمد مصطفا آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ جبرائیل قوال ہے یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے دیکھے نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے کبھی تھوڑے سے کبھی آدھے سے کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے تو پورے پر بھی نہیں کھولے تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ بھائی جنا ہند اللہ نے جی کو چھ پر دیے ہیں اور ایک روایت میں ان نے کہا حضور میں نے تو دو پر کھولے تھے اپنے حضور نے فرمایا اچھا جی کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتیاں جن کے پانچ پانچ ہزار پر ہیں میرے تو صرف چھ سو پر ہیں تو ایک دفعہ جبری دیکھا زمین اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب میں پہ گئے زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے بعد وہ کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لکھا ابراہیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے کاپتے ہیں گھبراہٹ ہے خوف ہے اور سب سے پہلے حضور سیدہ سیدا خیری اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمائے میں لوگ کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے مبارک پر رنگ کڑا ہوا ہے گبراہٹ ہے وہ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ ان کا لتا تم تو رہیم رے رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے مصیبت ماں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا آپ بالکل ٹھیک ہیں بالکل نہ ڈرے حضور نے پھر میں بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے اللہ جانی کی کیا پاک؟ اس ایک چیز آئی ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو ایک بکلری خلق اور میں نے کہا وہ آنا بے کار تو بیجا بی چونکہ بہت بڑی دانا خاتون اس نے کہا دور آپ ذرا تسلی فرمائے بالکل نہ گھبرائے میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقا بن نوفل کے پاس اس زمانے میں ورقائے نوفل جو ہے وہ دین نصارہ یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسوئی مثالت اور نبت اور دین پہ قائل تھے اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ وہ بہت بڑا حکیم تھا اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آ کے اس کے ساتھ بیٹھے تھے جنگل کے شیر چیتے جنگل کے جانور اور من کو کہتا چل جاؤ, چل جاؤ،, چل جاؤ، کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ تو بی بی بیجہ کا رشتہ بھی تھا برتاب نے نوفل سے شرابتاری بھی تھی تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر برتابن نوفل کے پاس آئی اور ورکا سے کہا کہ الرتا مارا ابن اب میں کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے تو ورکا میں نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا ایسی عبادت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آ کے مجھے یوں کہا ور کا سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں جب حضور پاک نے بات ختم کی تو نے کہا ابشر خدیجہ خدیجہ مبارک ہو مبارک ہو یہ تو تمہارا شوہر اللہ کا نبی ہے اس اتری یہ وہی فرشتہ ہے جو موس علیہ السلام پہ اترا تھا لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسا علیہ السلام کتاب کامل جو تھی وہ موس علیہ السلام کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتابیں تورات اور کتابیں اور دوسری بات علماء نے ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بعض تو کے قائل تھے بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے یہ وہ روح القدس ہے یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے اللہ دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا کاش میری سیعت میری سیعت مجھے اجازت دیتی اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے تو حضور ساری باتیں سنتے رہے جب ورکافل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا اب میں مخرجی مخرقی ہوں مجھے نکالیں گے مکے سے بھئی نکالا تو اس کو جاتا ہے نوز باللہ جس کا اخلاق جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو جس کے اعبال پہ کوئی اعتراض ہو میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پینا امال پینا فعال پینا اقبال پہ مجھے کیوں نکالیں گے تو غرق نفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں وہ حبت مصطفیٰ اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا تو زندگی باقی تو بات باقی, باقی والسلام علیکم و اللہ وبر